السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ وحده لا شریک واشد اللّہ ان الشریخل واشدُن محمدنبدُُسول صلوات اللّہ وسلم علیہ و علیہ صحاب عمنِ تدابی وسنب سنت علیہ ددین وباد معذد ناظرین و شاہدین قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے ہر اتوار کو ہم بیان کر رہے ہیں اب تک کافی نشانیاں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں آج کے درس میں بھی ہم دو چھوٹی نشانیاں بیان کریں گے ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے پہاڑوں کو اللہ حرب العالمین نے زمین کے لیے بطور میخ پیدا فرمایا ہے جو ایک جگہ پر قائم رہتے ہیں لیکن قیامت سے قبل ہی اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں جاتے اور تم بڑے بڑے معاملے کو جنہیں تم کبھی نہیں دیکھتے تھے نہ دیکھ لو یہ تبرانی کی حدیث ہے اور امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے سرسلہ صحیحہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا مطلب کیا ہے اس کا سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے ظاہری کہ پہاڑ اپنی جگہ سے زمین میں دھسنے لگیں گے پہاڑ ہٹ جائیں گے یعنی زمین میں پہاڑ دھسنے لگیں گے یہ اس کا ظاہری معنی ہے اور یہ سب سے پہلا ہی اس کا معنی علما نے بیان کیا ہے یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے مطلب کہ تعمیراتی توصیات کی وجہ سے لوگ پہاڑوں کو کاٹ دیں اور جیسے آج ہو رہا ہے کہ کوئی شہر ہے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے زمین چاہیے تو پہاڑوں کو کاٹ کار کر کے لوگ وہاں پر زمین بنا گھر بنا لیتے ہیں اور پہاڑ کا وجود ختم ہو جاتا ہے پہاڑ گویا کہ ختم ہو گیا تو یہ بھی اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر ٹوٹ کر کے کثرت سے گریں گے اور جو چٹانیں ہیں اپنی جگہ سے ہل جائیں گی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گی اور پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر جائیں گے تو یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے تو یہ بھی بہرحال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور یہ سب ہوگا سورج مغرب سے نکلے گا اور پہاڑ دھون اللہ ابرامن اسے روئی کے طریقے سے اڑا دے گا اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوں گی قیامت سے پہلے تو میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے یا تو زمین کے اندر دھس جائیں گے یا تو زمینوں یا تو پہاڑوں کو کاٹ کر کے لوگ وہاں پر اپنا گھر بنا لیں گے یا پھر زمین پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر کے کثرت سے گر جائیں گے تو یہ بھی ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے تین معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو باہر یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے ایسے ہی درندوں اور جمادات کا انسانوں سے گفتگو کرنا جو جمادات ہیں جیسے پہاڑ اور زمین یا اس طریقے سے جو درندے ہیں جانور ہیں وہ سب قیامت سے پہلے گفتگو کریں گے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین نے جیسے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے ایسے اللہ تعالی جانوروں کو بولنے کی طاقت دے دے گا جانوروں کے پاس زبان ہے بولنے کی طاقت ان سے اللہ نے چھین لی ہے سے پہلے اللہ تعالی ان کو بولنے کی طاقت دے دے گا ایسی جو جماعتات ہیں وہ بھی بولیں گے کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہوتا ہے جب اللہ تعالی انہیں طاقت دے دے گا وہ گفتگو کریں گے آج اللہ نے میری زبان کو طاقت دی آپ کی زبان کو طاقت دی ہے ہماری زبانیں بولتی ہیں کر اللہ تعالیٰ ہی طاقت درندوں کو چوپاوں کو دے دے گا جماعتات کو پہاڑوں کو دے دے گا اور وہ بولیں گے اور اللہ کے سولول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات آپ کے لیے بطور معجوہ پیش آئے بطور معجوہ آپ کے لیے طریقے سے بہت سارے واقعات پیش آئے جیسے خجور کا جو ممبر تھا اس کا رونا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کو چھوڑ دیا خجور کی ٹہنی پر آپ ٹیگ لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو باقاعدہ وہ تہنیر ہوتی تھی اس طریقے سے پتھر اور درخت جو تھے مکہ کے اندر نبو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے ایسے اونٹ کا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنا اللہ نے طاقت دی تو اس طریقے سے سب نبی کی معجزات میں سے ہیں لیکن قیامت سے پہلے ساری چیزیں واقع ہوں گی اور یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے سورن کے اندر اور یہ صحیح روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک درندے انسانوں سے گفتگو نہیں کرتے آدمی کی چھڑی کا سرا بات نہ کریں یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جو آدمی چھڑی استعمال کرتا ہے اس کا جو سرا جب تک وہ بات نہ کر لے اس سے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی آدمی کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کر لے اس سے پہلے قیامت نہیں قائم ہوگی اور آدمی کی ران اسے بتانا دے کہ اس کی بیوی نے کیا کیا ہے یعنی قرآن آدمی کی بتا دے گی کہ اس کی بیوی نے کیا کیا ہے جوتے کا تسمہ بال بات کرے گا تو اس طریقے سے یہ سب قیامت سے پہلے ساری چیزیں ہوں گی اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اللہ ابراہین ہر چیز پر قادر ہے اللہ ابراہین ان کو بات کرنے کا طریقہ دے گا اور یہ قیامت جو واقع ہوگی یہ جو عام عمومی حالات ہیں ان سے الگ ہوگی ہو جائے گی صورتحال حال یعنی جو عام روٹین ہے اس سے چیزیں الگ ہوں گی تو یہ بھی اسی میں سے ایک ہے اس سورج کا مغرب سے نکلنا سورج کا قریب ہو جانا درندوں کا بات کرنا چوپائوں کا بات کرنا جوتی اور تسمے کا بات کرنا یہ ساری چیزیں جو روٹین ہیں ان کے برعکس ہیں ان کے برخلاف ہیں تو یہ سب قیامت کے دن واقع ہوں گی تو اس میں کوئی تعجب والی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے وہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے کہ قیامت کتنی ساری چیزیں ہوں گی ایسے بحر اللہ علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے بیل پر بوجھ لا دی جا رہا تھا بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں میں زراعت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں بیل کو اللہ نے زراعت کے لیے پیدا کیا بیل کی پیٹھ پر بوجھ نہیں لاتا جاتا ہے جی ہاں گدھا ہے گھوڑا ہے ان پر انسان سامان لاتا ہے لیکن جو بیل ہوتے ہیں زراعت کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے لوگوں نے حیرت و گھبراہٹ میں سبحان اللہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو اسے سچ کہتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی اسے سچ کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس سے پہلے یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عیسا اس علیہ السلام کے نزول کے بعد یہودیوں کے خلاف جو جنگ ہوگی اس میں شجر و حجر بات کریں گے درخت اور پتھر بات کریں گے اللہ ابرامن کی طرف سے انہیں یہ قدرت عطا کر دی جائے گی اور اس طریقے سے گفتگو کریں گے تو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے واقع ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں نبی برحق ہیں آپ جو زبان سے فرماتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے اللہ ابرامن جو ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے علیم و خبیر ہے قدیر ہے ہر چیز پر اس رب نے اپنے نبی کو ساری باتیں بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو لوگوں کو ساری بتائی ہیں کہ قیامت سے پہلے ساری نشانیاں واضح ہوں گی ظاہر ہوں گی کیونکہ قیامت کب قائم ہوگی ہمارے نبی سوال کیا جاتا تھا تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم اس کا جواب دیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے نشانیاں ہمارے نبی نے بتائی ہیں اور یہ نشانیاں آپ کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی اسی لیے آپ یہ نشانیاں بتائیں آپ عالم الغیب نہیں تھے یہ سب غیب سے متعلق ہے اللہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نشانیاں بتائیں تو یہ ساری نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے واقع ہوں گی چھوٹی نشانیاں ہیں جن کا تذکر ہم آپ کے سامنے بار بار کرتے ہیں جب یہ ساری نشانیاں یا جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں یا عام طور پر جو نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں جب ہم ان کو بیان کر دیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے باقاع کے اللہ ابرامین ہمیں دین پر قائم رکھے استقامت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے آمین و اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد وعلاء علیہ وصحب اجمین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ